انشاءاللہ عزوجل اللہ آج بھی یہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ نے دعوت اسلامی بھی موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ خاص موضوع پر جو کہ ہے آج لباس سے متعلق حسن لباس ہمارے سلسلے کا نام ہے حسن اسلام تو اسی کی رعایت کرتے ہوئے لباس کو موضوع بنایا اور اس میں حسن کا اضافہ کرنے کے لیے اس سے پہلے حسن کا لفظ لگا دیا ہے تو موضوع ہو گیا ہے حسن لباس انشاءاللہ عزوجل حسن لباس کیا ہے اچھا لباس کیا ہوتا ہے بہترین لباس کون سا ہے لباس استعمال کرنے کے حوالے سے ہمیں کن مدنی پھونوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ رب العزت اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین لباس ان کا پسندیدہ لباس کون سا ہے اور لباس کی کتنی اقسام ہیں کیا مقاصد ہیں ان اللہ اسی عنوان کے تحت مختلف گفتگو کا سلسلہ رہے گا سوالوں کا سلسلہ رہے گا کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آپ کی کوز اور آپ کی آرا بھی سلسلے میں شامل کر سکیں ان شاء اپنے وقت پر یعنی بارہ بجے سلسلے کا اختتام ہوگا درود پاک کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں اور پھر مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں نبی رحم شفیع عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے سلو علیہ صلی اللہ علیکم مجھ پر درود پڑھو اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین موضوع تو ہے لباس اور لباس ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسی چیز ہے جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساری ہی کائنات کے ساری ہی دنیا کے جو افراد ہیں انسان ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں البتہ ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں اتوار مختلف ہوتے ہیں اس کی کاٹ چھاٹ الگ قسم کی ہوتی ہے ان کے معمولات لباس کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں ثقافت مختلف ہوتی ہے ڈیزائن مختلف ہوتے ہیں رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن بہرحال لباس استعمال سب ہی کرتے ہیں اور جیسا موسم ہوتا ہے جیسا جغرافیائی حدود ہوتی ہیں اس کے حساب سے بھی لباس استعمال کرتے ہیں اور ایک چیز کہتے ہیں عدنان بھائی جی کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس اور اس میں جو ہے وہ لباس کو بھی شامل کرتے ہیں تو بہرحال ہمارا جو آج موضوع ہے اور ہم نے اس سلسلے کی رعایت کرتے ہوئے حسنِ لباس موضوع محلی. رکھا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حسین لباس کون سا ہوتا ہے اور اگر یہ بھی مراد لے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حسین لباس عمدہ لباس چارہ لباس کون سا ہے بہرحال موضوع کی ابتدا کیسے الحمدللہ رب العالمین للہ والسلام علی سید المرسلین اللہ الم آباد فاؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے کہ جس کے نعمت ہونے سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ جب حضرت سیدنا نا آدم اللہ نبینہ و علیہ صلاۃ السلام اور سیدہ ام محور بھی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے زمین پر تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اشیاء جن کی حاجت تھی جن کی ضرورت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی عطا فرمائی اپنے فضل سے ان میں سے ایک لباس بھی ہے اور لباس اللہ تعالی کی ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کی عبادات کے اندر بھی اس کا دخل ہے اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا عمل دخل ہے دی کیونکہ دی موسم جس جس طرح بدلتے رہتے ہیں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے تو اب جیسے ہی موسم تبدیل ہوگا انسان کا لباس بھی تبدیل ہوگا صحیح. یعنی گرمی کے اعتبار سے آدمی ہلکا لباس ہی موسم کی رعایت کرے گا بالکل اور اسی طرح ایک رعایت ہے شریعت کی رعایت کہ جب انسان کے لئے لباس پہننا اس لیے بھی ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ بہت ساری عبادات اس کی بنیاد جو ہے وہ انسان کے لباس سے ریلیٹڈ ہے کم از کم فطرے عورت کو چھپانا یہ ہر سلیم الفطرت شخص جس کی فطرت جو فطرت سلیمہ پر ہے یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت پیدا فرمائی اچھی عادت, ہے رکھتا اچھی عادت جو رکھتا ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ لباس کی طرف اس کو احتیاج اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور جس کی معاشرے کی زیادتیوں کی وجہ سے یا اپنے گناہوں کی وجہ سے یا وہ کسی ایسی جگہ میں رہتا ہے کہ جہاں کا ماحول اسے اس طرح کا ملا کہ اب وہ لباس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا جی تو یہ اس کی فطرت جو ہے نا وہ بگڑ چکی ہے ایسے شخص کی فطرت فطرت سلیمہ نہیں رہی ورنا فطر ہاں جی بالکل فساد آ گیا ورنا فطرت سلیمہ جو ہے اچھی فطرت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے چھوٹا بچہ ہو کچھ بڑا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو اسے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے لباس چاہیے اور لباس وقت کی ضرورت یعنی جیسا موسم ہے اسی اعتبار سے چاہیے ایسا نہیں ہے چھوٹا بچہ بھی ہو نا اگر اس کو بھی کوئی آدمی سردیوں کے اندر گرمیوں والا لباس پہنا دے یا گرمیوں کے اندر سخت سردیوں والا لباس پہنا دے تو جی. وہ بھی اس پر احتجاج کرنے لگے گا اور اپنے اعتبار سے جو ہے نا وہ مطلب وہ بتائے گا کہ مجھے اس سے جو ہے نا وہ سکون نہیں مل رہا بلکہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو تبدیل کیا جائے جی. تو دراصل یہ لباس کی اہمیت ہے انسانی زندگی کے اندر اور پھر بزرگان دین جو ہے وہ امام راضی امام راغیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عسفانی جی وہ فرماتے ہیں کہ لباس کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو انسان کی ناپسندیدہ بری چیزوں کو چھپا لے فرماتے ہیں وہ لباس ہے ارشاد فرماتے اسی لیے اور انداز کی تشریح right. yes. اور انداز کی تشریح ہے یعنی مترکن لباس کہتے ہیں فرماتے لباس ہر اس شے کو کہتے ہیں جو انسان کی بری چیزوں کو چھپا لے نا پسندیدہ چیز کو جو ڈھانپ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زوج اور زوجہ کو شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس ارشاد فرمایا ہن نہ لباس الکم و ان لباس الحن ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو کیوں ارشاد فرمایا فرمایا وجہ یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس جو ہے وہ انسان کو مختلف طرح کی تکلیفوں سے بچاتا ہے موسم کی شدت اور گرمی اور سردی سے بچاتا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھ کر لحاظ رکھ کر اپنی پارسائی کی حفاظت کر کے اخروی عذاب سے محفوظ رہے ہمارا موضوع ہے کپڑے کا لباس ہمارا لب موضوع ہم کا لباس یہ ہے لیکن باہر ایک تشریح جو آئی وہ یہ ہے کہ بلکہ تشریح کے آئی پرانی آیت ہے کہ میاں بیوی زوجین جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کا لباس اور وہ جو آپ نے تشریح کری امام راغب وسوانی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ہر برائی کو چھپا لے عیب کو چھپا لے کمزوری کو چھپا لے لباس تو اس تناظر میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو بجائے اچھالنے کے ان کی کمزوریوں کو بجائے اچھالنے کے چھپائیں اور شارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں یہ کیسا پیار مدن پور اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائیں خالد میں آپ کی طرف بڑھوں گا دین اسلام کی بنیادی تعلیمات لباس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں لباس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں مقصد کے تحت کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو مقصد کے تحت کرتے ہیں پانی پیتے ہیں پیاز بجانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے بھوک مٹانے کے لیے اب ہم لباس استعمال کرنے جا رہے ہیں لباس تو سب ہی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں دین اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہے لباس کے بارے میں تین چیزیں ارشاد فرمائی گئی کہا گیا کہ لباس یہ پردہ ہے ٹھیک ہے دوسرا کہا گیا لباس زینت ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ کہی گئی کہ لباس راحت ہے یہ تین چیزیں ہیں جو بندہ اگر لباس کو اختیار کر لے اور بالخصوص میں ایک اگر عرض کروں کہ سنتوں بھرے لباس کو اختیار کر لے تو یہ سونے پر سہاگا ہے یوں سمجھیں تو بنیادی طور پر فرق ایک سمجھ میں آ جاتا ہے ان دو چیزوں کا کہ انسان اور جانور میں بھی ایک لباس فرق ہے کہ جانور لباس پہنتا نہیں یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بس اوقات جانور کو لباس پہنا دیا جاتا ہے لیکن بد قسمتی سے یہ کہ کچھ انسان بھی اس طرح کے لباس پہنتے ہیں کہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پہنایا گیا تو ہمیں تھوڑا سا امتیاز رکھنا چاہیے سنو تو سارے لباس کو اگر ہم اپنائیں تو اس میں اچھائی بھی زیادہ ہے تو تین لفظ عرض کیے گئے جو میں نے کیے کہ لباس پردہ ہے تو جس طرح سے بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے عیوب کسی کو پتا نہ چلیں میری بری عادتیں کسی کو پتا نہ چلیں اسی طرح جسم میں اگر کہیں نقص ہے عیب ہے بندہ اگر مکمل لباس لے لیتا ہے تو وہ لباس اس کے ایب کو چھپا لیتا ہے تو یہ حیثیت سے یہ لباس پردہ ہے دوسری بات لباس زینت ہے ٹھیک ہے اب زینت لباس کون سا ہوگا کہ تو بندہ پہن کر اچھا لگے بھی تو صحیح بندہ نے لباس تو پہن لیا لیکن وہ ایسا اٹنگا یا بے ڈھنگا لباس ہے کہ اس کو پہننے کے بعد ہی اس کی مطلب وہ کسی محفل میں آ جائے تو وہی گویا تبلا بن جائے لوگ اسی کو بجانا شروع کر دیں ایسا لباس ہمیں نہیں پہننا چاہیے ایسا لباس انسان کے وقار میں اضافہ کرے اس روایتوں میں آیا کہ سفید لباس یہ انسان کے وقار میں اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے دوسری چیز لباس کے بارے میں کہا گیا لباس راحت ہے یہ تیسرا مدرب ہو لباس راہت ہے اس اعتبار سے یہ سردی اور گرمی دونوں میں آدمی کو راحت پہنچاتا ہے سبحان اللہ اسی لیے دونوں موسموں کے لباس الگ الگ ہیں سردی کا لباس الگ پہنا جاتا ہے گرمی کا لباس الگ پہنا جاتا ہے اللہ یہ کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر خاص شفقت فرما دیں جیسے مولانا کائنات علی جل مرتدہ شیر خدا اللہ تعالی وضہ الکریم کے لیے یہ ارشاد فرمایا थी थी ان, کے ان کے لیے گرمی اور ان کے لیے خاص ایک یہ حضور علی صاحب وسلم کا ظاہر ہوا کہ سردی اور گرمی دونوں کی کیفیات کو ان سے اٹھا لیا گئے سبحان اللہ کہ گرمی میں سردی والا لباس پہن لیا کرتے اور سردی میں گرمی والا لباس پہن لیا کرتے یہ حضور علی علیہ صاف اسلام کی خاصی عطا تھی کیا بات ہے آپ دونوں مبلغین نے جو مدنی پھول دیے تو میں بھی ان کا خلاصہ کر کے کچھ مزید اضافہ کر کے عرض کر دوں کہ لباس کی اگر بنیادی اہمیت اور مقصد کو ہم سمجھیں جو دین اسلام کی تعلیمات اور اخلاقیات کے تحت ہمیں ملتی ہیں تو بنیادی طور پہ لباس جو ہے وہ جسم کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے یعنی بنیادی سب سے بنیادی ضرورت اگر ہم لیں جی آ آ بلدی آ بلدی تو جسم کی حفاظت ہے اب اس میں موسم کی جو آپ نے جی دونوں نے بیان کی کہ جیسا موسم ہوگا اس کے لحاظ سے موسم ہوگا سردیوں میں جیکٹ وغیرہ پہنیں گے سویٹر پہنیں گے گرم لباس لیں گے جی اور گرمیوں میں جو ہے قدرے مختلف لباس ہوگا یہ چیزیں جی نہیں ہوں گی بلکہ سادہ کپڑے ہوں گے اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے ایک جسمانی ضرورت ہے اس کے بعد ایک روحانی ضرورت روحانی ضرورت یا روحانی تسکین کے لیے بھی لباس کی حاجت ہوگی اور وہ لباس تو یہی یہ ہوگا لیکن اب اس میں روحانی ضرورتوں کا لحاظ رکھا جائے گا جیسے سفید لباس کا بیان فرمایا گیا تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ روحانی طور پہ اس سے آسودگی محسوس ہوتی ہے اطمینان اور فرحت محسوس ہوتی ہے پھر تیسری چیز یہ کہ اخلاقی ضروریات جی ٹھیک ہے جسمانی پوری کر لی روحانی پوری کر لی تو اخلاقی ضروریات کیا ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں جس ملت کا ہم حصہ ہیں اس کی اخلاقیات کیا کہتی ہے اور ایک وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ سلیم الفطرت انسان جو, جو ہے, ہے وہ کیا کہتا ہے تو سلیم التبا شخص جو ہوتا ہے جس کا عقل و شعور زندہ ہے جس کے ضمیر میں ابھی رمق باقی ہے جی. تو اس کے اخلاقی تقاضے لباس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں تو ان کی رعایت کی جائے گی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ہم لباس پہنے ٹھیک ہے جی وہ سردی گرمی سے بھی ہمیں بچا رہا ہے کسی قدر اخلاقی تقاضے بھی پوری کر رہا ہے روحانی آسودگی بھی ہے اب اس لباس کے ذریعے ہمارے دینی اور ملی تشخص کو اجاگر ہونا چاہیے کہ جو आ ہم आ لباس आ استعمال کر رہے ہیں ہمیں بتانے کی حاجت نہ پڑے کہ ہمارا تعلق کس دین سے ہے ہمارا تعلق کس ملت سے ہے بلکہ ہمارا لباس جو ہو وہ ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ادنان بھائی سلسلے میں کچھ کالز بھی ہیں کوز لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر آگے بھی بڑھتے ہیں جی ہمیں قدرے ایک ہی ساتھ بلکہ کوز دے دیں ایک کے بعد دوسری دے دیں پھر ایک ساتھ کو دکھ لیتے ہیں میرا نام محمد مسعود بیگ دیکھے جی ہمارا کہنا یہ ہے کہ انسان کو جو بھی لباس اچھا لگے اسے پہن لینا چاہیے آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نہ پہنے ٹھیک ہے مسعود بھائی انسان جو ہے نا مدنان بھائی ہاتھوں ہاتھی کر کے جو کرنے بھی اچھا لگے نہیں جو انسان کو اچھا لگے وہ نہیں ٹھیک ہے جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارا معیار اسلام نبی پاک علیہ السلام السلام کی تعلیمات ہیں جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری پسند ہونی چاہیے تب تو ہے کامیابی ورنہ تو بندہ جو ہے اپنے نفس کا بندہ ہے کہ جو اسے اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے اللہ, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات جو شریعت نے منع کیا ہے جس چیز سے وہ اسے اچھا لگنا لگنے لگ جائے اور جی مجھے تو اچھی لگ رہی ہے یہ چیز تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کی سوچ اور فکر کے اندر اور ایک غیر مسلم کی سوچ اور فکر کے اندر یہی بنیادی فرق ہے کہ مسلمان کا نظر اس کی نظر اس کی سوچ اور فکر اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ہوا کرتی ہے اور جو اس کے برعکس ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس وہ اپنے آپ کا ایک تو جو ہمیں پسند آتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنی پسند کا لباس پہنے اس میں حرج نہیں ہے اگر وہ شریعت کے بالکل دائرے میں آپ ہماری لباس کا ہماری پسند کا لباس بے شک نہ پہنے ہماری جو ذاتی پسند ہے ہر شخصی ایک ذاتی پسند ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو آپ بالکل نہیں اپناتے تو اس میں تو ابنان میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مخلوق ہونے کے ناطے آپ کو خالق نے کیا ارشاد فرمایا ہے کیا تعلیمات دی گئی ہیں دین اسلام میں تو آپ کو اس کی رعایت کرنی ہوگی اور جب آپ اس کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ وہ لباس جو ہوگا وہ ہماری بھی پسند کا ہو جائے اور جائے اگر اس سے اچھا اور خوبصورت لباس مطلب وہ ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے جی ایک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی پاک علیہ وسلم وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا ارشاد فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے ایک شخص نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کے جوتے اچھے ہوں جی تو نبی پاک علیہ سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا فرما انمیلب ان الجمال ارشاد فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اچھے لباس کے اندر تکبر نہیں ہے مطلب کہ اچھا لباس پہن لیا تو کہا جائے کہ یہ تکبر کرنے والا ہے نبی پاک علیہ سلاط والسلام نے ارشاد فرمایا فرما تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے لباس اگرچہ اس نے پھٹا پرانا پہنا ہوا ہے لیکن اس کا گما وہ لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں یار یہ سب حقیر ہیں یہ سب زلیل لوگ ہیں میں ہوں تو یہ وہ یعنی جو گھٹیا قسم کا لباس ہے وہ بھی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے اور اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا جیسے اللہ والوں کا مبارک انداز تھا وصف پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز تھا حضرت صحیح امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز تھا اگر ایسا لباس کہ آپ رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں سر موجود ہوتے ہیں معمود ہے یہ بہت اچھا ٹھیک ہے جی آپ کو امید ہے جواب مل گیا مسود ہے اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ بھی اچھی ڈریسنگ کریں انشاءاللہ ہم خود جو ہے آپ کی تعریف بھی کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید کال دیجیے کیا امامہ بھی لباس کا حصہ ہے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں شہازت آپ کی کال مرحبا لیکن میٹرک کے امتحان تو ہم نے کافی عرصے پہلے دے دیے تھے البتہ یہ کہ آپ کی جو کال ہے آپ کا جو سوال ہے اس کو عرض کرتے ہیں خالدہ لباس بھی لباس کا حصہ ہے امام شریف بھی جی ہاں بالکل لباس لباس کا حصہ امام شریف بھی ہے بلکہ کہا گیا کہ سردی اور گرمی کا جیسے لباس کی بات ہوئی تھی نا پہلے کہا گیا کہ ہر موسم میں سر کو اپنے ڈھانپ کر رکھو ٹھیک ہے کہ سر کو ڈھاپنے سے انسان سردی اور گرمی دونوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا موسمی جو اثرات ہوتے ہیں اس سے محفوظ دی رہے دی گا ہاں ہاں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو امامہ شریف, شریف جو یہ حلم کو بڑھاتا ہے نمازوں کا سواب امام شریف, سے شریف کے بے شمار فضائل ہیں آدی سے میں اور علماء اور محدثین اکرام نے اس پر پورے پورے ابواب آمد آمد باندھے اور کتاب اللباس کے تحت ہی باندھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک لباس تھا وہ کیسا تھا پھر اس کے تحت جو ہے امامہ شریف سے ریلیٹڈ بھی آدی سے مارکزی کرتی ہے کیا کتنا مواد مل جائے گا الحمد للہ رب العالمین مکتبۃ المدینہ سے پانچ سو صفات پر مشتمل کتاب امامہ شریف کے امامہ کے فضائل پانچ سو سترہ صفات ہیں غلباً اس کے پانچ سو سے زیادہ جی, جی, جی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے اس پر کام ماشاءاللہ تو پانچ سو صفات پر الحمد اس کی فضائل بھی ہیں مسائل بھی ہیں دیگر بھی ہیں تو امام شریف بھی لباس کا حصہ ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے نمازوں کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں بڑھا دیتا ہے جو امام شریف باندھ کر پڑتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے وقار میں اضافہ ہوتا ہے نبی پاک علیہ اصلاحات وسلام نے دیگر اور بھی اس کے فضائل عربوں کا عربوں جی؟ کا وقار ہے بالکل اللہ تعالی ہمیں امامہ باندھنے کی بھی توفیق تھا فرمائے امامت سجانے کی توفیق تھا فرما دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیں گے نا تو ان ممکن ہے آپ کو روز ایک دو دن کے بعد جو نا امام شریف کے کچھ نہ کچھ فضائف سننے کو ملتے ہی رہیں گے پر بھی حجی سے ہے جی امام بارد بارد شریف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم جب بہر تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے گھر سے تو آپ علیہ سلاۃ وسلم امام شریف باندھتے اور پھر جو ہے نا وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے مزید جو ہے سوارا کرتے تھے تو سید عائشہ سے جیکر دی اللہ تعالیٰ انہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ بھی یعنی یہ امام مشریف کو سنوارنا اور سجانا یارسول آپ بھی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا اس وقت کا سجنا سورنا پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کے لیے جانا یہ بھی نیت کر لیں یہ بھی نیت اللہ تعالیٰ کی نیت دفعی اچھا دفعی نیت دفعی دفعی فرما اور اچھا امامہ میں کہ مسلمانوں کے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو ان کے اکرام کے لیے تازیم توقیر کے لیے اسلام کا حسن ہے جی اور اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور مسلمانوں کا یہ شعار رہا ہے اور اب بھی الحمدللہ اللہ مسلمانوں <سلام> کا <کو سلام> شیعار اللہ تعالیٰ, <سلام> <سلام> تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق تعا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں گے تو آپ کے لیے امامہ باندھنا آسان ہو جائے گا جی حضور جی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کا و تعالیٰ نے ویسے اتنا پیارا ہے لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدان بھائی نے ایک بڑی پیاری روایت فرمائی کی حضوری سات وسلام نے پانی میں اپنے عکس کو دیکھ کر جو کچھ معاملہ ہوا یہاں پر ایک اور روایت ایک کوئی بزرگ تھے ان کے پاس چند لوگ ملنے کے لیے آئے تو حال ان کا یہ تھا کہ ان کے کپڑے اچھے نہیں تھے بال وغیرہ بکھرے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ اس لیے میں کیوں آئے یہ زیادہ اچھا نہیں تھا کہ آپ اچھا اور عمدہ لباس پہن کر آتے ٹھیک ہے تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت سوفی ٹائپ کے لوگ ہیں تو یہ اس کو پسند نہیں کرتے تو جو اللہ والے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لباس کو سوفی بنانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنے دل کو سوفی بنایا جائے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں لباس میں بھی جو ہے وہ سادگی پسند پر ہمارے دل کو بھی سادہ اور اچھا بنا دے کڑا بنا دے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سادہ لباس پہننے والا جو ہے جو سادہ لباس پہن رہا ہے اس کا دل اچھا نہیں ہے یہ بھی مطلب نہیں ہے دونوں ہی چیزیں اچھی ہونی چاہیے اگلی کال دے دیں کیا سادہ لباس سادہ ہونا دائی دائی اور ہے اور گندا ہونا اور ہے ٹھیک ہے سادہ مل لباس مل کی ضرور دی ترغیب دی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر کیچڑ لگی ہوئی ہے گندے کپڑے ہوئے بولے جی یہ سادہ لباس پہن رکھا ہے انہوں نے سادہ نہیں ہے وہ گندہ لباس ہے بھائی تم لباس اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی بھی عطا فرمائے لباس کی بھی پاکیزگی عطا فرمائے جسم کی بھی پاکیزگی عطا فرمائے اور نظر و فکر اور خیال کی بھی پاکیزگی عطا فرمائے کال دیجیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن طاری ہے میرا آپ سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حسان بھائی غالباً ہمارے نگران پاک کابینہ حاضی شاہد اتاری جو ہیں ان کے شہزادے ہیں ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں حسان بھائی بالکل بچوں کو بھی ماں باننا چاہیے بلکہ امیر لسن و ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے بچوں کو سنتوں و لباس کی سادہ لباس کی اسلامی تعلیمات کے مطابق جو لباس ہے اس کی عادت ڈالیں انشاءاللہ اللہ از یہ جب ان کو بچپن ہی سے سادہ لباس کی سنتوں کے قریب ترین لباس کی عادت پڑے گی تو انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے تو بھی سنتوں کا آئندہ رہیں گے سنتوں کے پابند رہیں گے اللہ رب العزت آپ کو شاد و آباد رکھے یہ کے جو چھوٹے چھوٹے مدری منع تھے نا وہ امامہ شریف باندھا کرتے تھے اور اس زمانے اللہ میں اللہ یہ اللہ عام تھا حضرت سید امام مالک رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے امامہ شریف باندھ رہا ہوں جب میری داڑی شریف کا ایک بال بھی نہیں آیا تھا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے فرمایا بیٹا ایسے نہیں بلکہ ایسے جاؤ جیسے طلبہ جایا کرتے ہیں اور پھر میری والدہ نے خود میرے سر پر امامہ شریف باندھا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ طلبہ والا مخصوص جو لباس تھا وہ دیا پھر نبی پاک علیہ السلاط السلام سے خود ثابت ہے کہ آپ علیہ سلاۃ اسلام نے حضرت ابو رمسا ردی اللہ تعالیٰ عن ابو قرط ردی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے خود یہ چھوٹے سے مدنی منع تھے سرکار علیہ السلام وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ نے یوں گھٹنے پر بٹھایا اور سرکار علیہ السلام نے امام مشریف باندھا تو ایسے چھوٹے بچوں کے بھی امامہ اس میں ایک بات آتی ہے بھائی کہ جب چھوٹے بچوں کو ہم مدنی ماحول میں بھی دیکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں صبح صبح آپ مدرسۃ المدینہ کے باہر جائیں کھڑے ہو جائیں دروازے پہ تو آپ کو ایک بڑا حسین منظر نظر آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منے ہوں گے اور وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور امامہ شریف باندھے ہوئے ہوں گے چادر لیے ہوئے ہوں گے اور چھوٹا سا بیگ ہوگا جس میں ان کا مدنی قاعدہ ہوگا یا جو بھی کتابیں وہ پڑھتے ہیں وہ ہوں گی اسی طرح دارالمدینہ کے باہر نظر آتا ہے اب بچے تو جی بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لباس انہیں پہنا دیں محمد شریف پہنا دیں جو بھی پہنانا ہے اور بعض اوقات وہ خود پسند بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پسند کو برقرار رکھے بڑے ہونے تک انہیں چیزیں پسند رہیں بلکہ مرنے تک پسند رہے ان پہ استقامت بھی عطا فرمائے بچے جو ہوتے نا جی بچے ہوتے ہیں خالد اب بچے تو جب چلتے ہیں پھرتے ہیں ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات بڑوں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں آج جیسے ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش بڑے ہوئے نا تو بڑی سنجیدہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک روب جمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ایسی حرکتیں یا ایسے افعال کرنے سے بچتے ہیں جس سے لوگ کہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہوں تو اب تو ہم بچتے ہیں اب تو یہ تانا لگتا ہے کوئی ہمیں بولے کہ کیا بچوں کی طریقے سے بہیو کر رہے ہے تو جو ہے نا وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے لیکن بچوں کو تو کہتے ہیں کہ بچے ہیں تو یہی حرکتیں کریں گے اب اس میں امامہ شریف بھی ہوتا ہے ان کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے بعض اوقات گر بھی جاتا ہے تو اس کو بعض اوقات جو ہے بڑا فیل کیا جاتا ہے کہ امامہ شریف جو ہے وہ گر گیا یوں ہو گیا منہ ہو گیا ہے اب اس کی آڑ لے کر گویا جو ہے وہ شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی پہناؤ ہی نہیں یہ غلط ہے انداز دیکھیے بچے نہ بچ پہنانا یا نا یوں کہنا کہ جی یہ بچہ ہے اس کو امامہ نہ پہنائیں بڑا ہوگا پھر پہنے گا اسلام نے نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی تعلیمات نے جو ہمیں درس دیا وہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے مدنی منہ وہ تربیت کے مراحل میں ہے آج باندے گا غلطی کرے گا ٹھیک ہو جائے گا بڑا ہو کے غلطی نہیں کرے گا بچپن میں دیکھیں نماز پڑھنے کا حکم بھی اس وقت ہے جب اس پر نماز فرض نہیں ہوئی پہلے اس کو سکھایا جائے تاکہ جب نماز پڑھنا اس پر لازم ہو جائے تو وہ نماز کے فرائض واجبات اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح درست طریقے پر اس کو अच्छा अच्छा بچوں کی تربیت جاری رکھی جائے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرنا اس کی بےعدی نہ ہو ایسا انداز نہ اپنایا جائے ان کی تربیت میں اس بات کو شامل کیا جائے تاکہ وہ جو ہے درست انداز میں اس کو ایسا نہیں ہو تو اپنا خالی بھائی کہ بچوں کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا یا کہلیں وہ اس دور کے اس ایج گروپ کے کچھ حق ہیں جس کو ہم جو ہے وہ عملی طور پر تصور تسلیم کرتے ہیں مثال کے طور پر کا بچہ ہے جناب وہ آ کے کے پر چڑھ جائے اب وہ تو اچھا لگتا ہے جی ٹھیک ہے بچہ چڑھ گیا لیکن وہی بچہ جب ایک اچھی عمر میں آ جائے دس بارہ چودہ پندرہ سال کا ہو جائے اب وہ ایک دم سے آ کے آپ کے کندھے پہ سوار ہو جائے تو اب آپ کو یہی عمل جو ہے وہ ایک نارمل سا لگے گا کہ یار یہ کیا حال کرتے کیا کر رہا ہو بیٹا طریقے سے بیٹھو تو ایک بچے اب بچے کی جو ایج ہے اس کے لحاظ سے جو رعایتیں ہیں اچھا وہ جو پڑھتا ہے قاعدہ پڑھتا ہے کتابیں پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس ایم کی بھی ایک عظمت ہے رفت ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کو عزت دی جاتی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے بچے جنہیں کتابیں کاپیوں کا بھی اس انداز سے ادب برقرار نہیں رکھ پاتے اگرچہ ان کو سکھایا جائے ان کو سمجھایا جائے, جائے بچہ اسکول کی کتابیں پھاڑ دے تو کیا اس کو اسکول،, اسکول سے ہٹا دیں گے نہیں یار یہ تو کاپی پھاڑ دیتا ہے اور کتابیں جو ہے وہ سکھائیں گے اسے اور کال لے لیتے ہیں جی ٹھیک ہے لگتا ہے کہ آپ نے دنیا دیکھی ہی نہیں لوگ تو ایسے ڈریس بھی پہنتے ہیں کہ دعوت میں بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں پھٹی ہوئی پینٹ پہننا بھی فیشن بنا ہوا ہے آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں کا لباس پہنتے ہیں آپ لوگ اللہ بڑی عجیب بات نہیں اچھا ایک یہ بات کہیں نا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا نہیں دیکھی تو پھر یہ آپ لوگ مان لیں کہ ہم لوگ چاند پہ رہتے ہیں نہیں رہتے تو اسی زمین پر ہیں اور دلّی بھی دیکھی ہے اچھا دو باتیں ہوتی ہیں نا ایک تو علماء حضرات جب اس طرح کی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ دنیا میں جو چل رہا ہے وہ شریعت کے مطابق بھی چل رہا ہے یہ نہیں چل رہا پہلے اس کو دیکھا جائے پھر یہ دیکھیں کہ میں منحصل المسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا چاہیے تھوڑی کہ, کہ دنیا میں یہ چل رہا ہے دنیا میں جو جو کچھ چل رہا ہے ہم کئی تحفظات کی وجہ سے وہ بیان نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ وہ ہر بات جو دنیا میں چل رہی ہے وہ بیان کر رہی ہے یعنی yani حکمت عملی کی وجہ سے ہم یہاں پہ آن ایئر وہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہی اس کو بیان نہیں کرتے ایکسپلین نہیں کرتے کہ کہیں اس کے بجائے فوائد کے الٹے نقصانات نہ ہو جائے کیونکہ بازروں کو شوق ہی ہوتا ہے کہ انہیں بتاؤں نا کہ چور چوری ایسے کرتا ہے یہ ہم اس لیے رہے کہ حفاظت رہے لیکن وہ سیکھتے ہیں اچھا چوری یوں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم یوں کریں گے تو انہی گویا کے تعمولات کی بنا پہ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جا رہا اور جناب ہم بالکل اسی دنیا میں رہتے ہیں اور جب تک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں ملا تھا ایک اچھی صحبت نہیں ملی تھی اور ہمیں اس لباس کا اور اس لباس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلا تھا تو ہم بھی بالکل اسی طریقے سے شاید سوچتے ہوں کہ یار کون سی دنیا میں رہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں کیا لباس پہنتے ہیں کس طریقے کے نظر آتے ہیں تو آپ کو بھی یہی عرض کروں گا بالکل ہم اس دنیا میں رہتے ہیں آپ قریب آ جائیے ہم سے ذرا ملیے دعوت اسلامی والوں سے ملیے آپ کے قرب و جوار میں جو مبلغین ہیں ذمہ داران دعوت اسلامی ہیں تھوڑا ان سے ملیے تو وہ بالکل اسی دنیا میں رہتے ہیں آپ کی تناب پیتے ہیں کھاتے ہیں ان کے گھر ہیں ان کی اولادیں ہیں ان کے خاندان ہے سب کچھ ہے کام بھی کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اور اسی دنیا کا حصہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جی مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے چلے بلکہ مردانگی یہ ہے کہ دنیا آپ کے پیچھے چلے اور یہ امیر اہل سنت نے کر کے دکھایا اس دور میں امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوال بلال و مرشدی سندی امیر اہل سنت نے کر کے دکھایا ہے کہ انہیں دنیا کے پیچھے نہیں گیا وہ دنیا کے پیچھے کیا جانا آپ جب بہت سارے کام کرتے تو آپ کہتے ٹھیک ہے جی دنیا کرتی ہوگی مجھے پسند نہیں ہے تو اب یہاں پہ بھی تو ایسے ہی کرو نا کہ دنیا کسی بھی رنگ میں چلے کسی بھی ڈھنگ میں چلے ہمیں تو نبی کریم علیہ سلاد کے انداز کو اپنانا ہے ان کی سیرت کو ان کے طریقے کو ان کے اطبار کو ان کے اخلاق کو ان کے لباس کو اپنانا ہے تو ہمیں کا تعلق دنیا کو کیسے چلنا ہے مہروج بھائی یہی ہے جی دراصل ہم نے اپنی سوچ کا محور کسی اور جانب کر لیا ہے ہمارا لباس جو ہے ہم مطلب معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ یا نوجوان اپنے لباس کو اس انداز میں بناتے ہیں جو انہوں نے اپنے ذہن میں کسی شخص کو کسی دنیا دار کو کسی فلم سٹار کو اس نے آئیڈیل بنایا ہوا <تصفح> اس نے بال اس طرح کٹوائے ہیں تو اس نے بھی اسی طرح کٹوا لیے اسی لیے عام طور پہ دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے جی بھائی وہ کرنے والے کون ہیں میں اور آپ مسلمان ہیں ہمارا متم نظر ہماری سوچ اور ہماری فکر ہمارے لیے جو اسٹار ہے وہ نبی پاک علیہ السلام السلام کی اصحاب ہے محب نبی محب پاک محب علیہ السلام, محب محب علیہ السلام کی خود مبارک مبارک سیرت ہے جو حقیقی طور پر سٹار ہیں نے فرمایا گیا تو ہم ان کی نقل ہمیں ان کی نقل کرنی ہے جن کی نقل کرنا دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے اور دیکھیں جی یہ جو زبانے کی بات کی ہے نا وہ مجھے ہمارے ایک مبلک ہیں انہوں نے ایک موقع پہ ایک شعر سنا مجھے یاد ہو گیا اشاعت بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں لیکن یہ یاد ہو گیا میرا یقین ہے کہ وہ اس وقت بھی ہمیں سن رہے ہیں کہ مجھے تو سر خرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے تو زمانہ کسی بھی ڈگر پہ چل رہا ہو ہمیں تو نبی کریم علیہ سلاۃ اسلام کی ڈگر پہ ان کے رستے پہ چلنا ہے ہمیں تو مدینے والے کے رستے پہ چلنا ہے اور ان شاء اللہ مدینے پہنچنا ہے تخبے کے حوالے سے لکھا ہے اللہ عراق اللہ عیس الحا کا اللہ واقع. تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں جانے کا اس نے منع فرمایا ہے ولا یفق و حائث وہاں سے تم گم نہ ہو جہاں جانے کا تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے واقع. اور پھر دیکھیں اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لباس کون سا پسند ہے واقع. اور اب اس بات کو ذرا یوں ملائیے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ لباس تخوہ غالی کا لباس تو بہتر لباس ہے لباس تو اس کو کہتے ہیں ہم اس کو لباس کہتے ہیں ایک آپ نے شروع میں قرآن کے حوالے سے فرمایا قرآن کو اسلوب دیکھیں قرآن الفاظ کا چناؤ کیسا کرتا ہے اور ان کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے ایک جگہ زوجین کو فرمایا کہ تمہارے ایک دوسرے کے لباس اب آپ تک اللہ اللہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے جا رہے ہیں زمانے کے پیچھے آئیں اس کتاب کے پیچھے جو زمانہ بدل دیتی ہے لباس ہوتا ہے وہ تو آرام دینے والا ہوتا ہے ٹھیک تو رات بھی آرام رات بھی آرام دیتی ہے اور تقوی یہ تو وہ آرام دیتا ہے کہ آخرت کے عذابوں سے بھی بچانے والا ہے دنیا کا بھی آرام ہے سکون ہے آرام ہے آخرت کا بھی آرام ہے تو یہ لباس یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے ہمارے آرام کی دیکھیں ہمارے اسلام کو کتنی فکر ہے اور ہم کس فکر میں ہیں کہ دنیا یہاں چلی گئی ہے دنیا وہاں چلی گئی ہے ہمیں دنیا کی فکر ہے دنیا والوں کی فکر ہے جس نے دنیا بنائی ہے اس کی رضا کی کتنی فکر اس تو غور کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امیر سنت کا ایک شعر ہے لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو امامہ ہو سر پہ سجا یا الا اللہ کرے دعا مقبول ہو جائے ہمیں بھی توفیق ملے اور ایسی توفیق ملے کہ مرتے دم تک سنت و بھرا لباس اپنائے رکھیں کول کی طرف بڑھتے ہیں جی دو کول دیجی ہمیں اسلام میں لوگوں کو لباس پہنانے کا حکوم ہے. کیا یہ بھی اسلام کا حصن ہے سبحان اللہ بول دیجیے سوال یہ ہے حضور کے مدنی لباس پہننا ہی سنت ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی لباس پہننا سنت ہے اور لباس پہننے سے پہلے کیا نیت کرنی چاہیے بالخصوص نیا لباس پہنا جائے تو کیا سوچ کر اور کیا دل میں ارادے کر کے پہنا جائے جواب عطا فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی سر ادنان بھائی حسن اسلام سلسلہ کر رہے ہیں جی بلکل لباس جو ہے وہ کسی کو لباس پہنانا جی یہ حسن اسلام سے ہے مطلب یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اجر اور ثواب کی بشارت رشان فرمائی آقای دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ولسم نے فرمایا فرمایا جس نے کسی برہنہ کو بے لباس کو لباس پہنایا اللہ وجل سے سب جنتی جوڑا تھا فرمائے گا اللہ تا فرما اللہ کیا بات ہے اور بھی روایات ہیں دنیا کا لباس پہنا اور جنت چلیں چلے آگے بڑھتے ہیں خالد بھائی دوسرا جو سوال آئے گا مدنی لباس پہننا ہی سنت ہے مدنی لباس کسے کہتے ہیں پہلے تو میں یہ بتا دوں مدنی لباس کسے کہتے ہیں مدنی لباس جو ہے میں بھائی ناظرین کے حوالے سے ہوں ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے عرف کے مطابق مدنی لباس یہ امامہ شریف ہو کرتا ہو آدی پنجے تک اور پجامہ ہو جی سنت مبارکہ ہے ہاں اس لیے हाँ. کہ یہ اللہ کے پیرے معامل وسلم امامہ شریف نبی کریم علیہ السلط اسلام کی سنت و طریقہ ہے اسی طریقے سے اپنا جو کرتا ہے یہ آدھی پنڈلی تک ہو تو یہ بھی سنت ہے اور پاجامہ پاجامہ جو ہے آپ کا وہ ٹکروں سے اونچا ہو تو یہ ہے اور اپنے مدنی لباس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے امیر علیہ سنت سے ایک دفعہ پوچھا گیا مدنی لباس کیا ہے مدنی ہولیہ کیا ہے تو یہ دل کی جانب نا بائیں ہاتھ کی طرف تو یہ مسواک کی جیب جس میں مسواک بھی رکھی جائے ابھی میرے بھی رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آمین تو یہ لباس جو ہے یہ مدنی لباس کہلاتا ہے تو اچھا اس میں چادرے بھی شامل ہو جائیں تو اور اچھا ہے جیسے اس وقت میں سفید چادر استعمال کر رہا ہوں تو یہ بھی شامل ہو جائے تو اور اچھا ہے بہرحال یہ مدنی لباس ہے تو ادنان بھائی کیا مدنی لباس اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو پسند فرمایا اس لباس کو کسی لباس کو سفید لباس کو نبی پاک علیہ السلاسلام نے پسند فرمایا کمیز لی. مبارک کو آپ نے پسند فرمایا پاجامہ جو ہے اس کو نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے پسند فرمایا اور وہ خواتین جو اس زمانے میں شلوار پہنا کرتی تھیں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا ارشاد فرمائی ان کے لیے اور اسے نبی پاک علیہ السلاط السلام نے پسند فرمایا اور نبی پاک علیہ السلط اسلام سے خریدنا بھی ثابت ہے اور بعض اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے زیب تن بھی فرمایا لیکن جو زیادہ صحیح روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے تو فرمایا تو جو حضور کی پسند ہے وہی وہی ہماری پسند ہونی چاہیے پھر یہ جو اس طرح کی سنتیں اور آداب ہیں نا مہروز بھائی یہ وہ ہیں کہ جو سنن زوائد سے ہوتی ہیں ان پر جتنا عمل کیا جائے حضور علیہلاۃ وسلام کی محبت میں اتنا اضافہ ہوا کرتا ہے اور جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کام کا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس پر فضیلت ارشاد فرمائی ہے یا نہیں فرمائی وہ یہ دیکھتے تھے یہ کام نبی پاک علیہ السلاح نے کیا ہے بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب علی سلاۃ سلام نے یہ کام کیا جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ابی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک انداز یہ تھا ایک بار آپ نے اپنا امامہ شریف کھولا اور یوں ایک بیری کا درخت تھا اس کے اندر الجھا دیا اس کو اور پھر جو ہے آپ کچھ قدم واپس یوں چلے اس کو نکالا جھاڑیوں سے اس کی ٹہنیوں سے اور پھر اپنے سر پر باندھا کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا آپ نے تو شاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ السلام ایک بار یہاں سے گزر رہے تھے اس درخت کی ٹہنیوں نے حضور علیہ السلام کے امام مبارک کے بوسے سے لے لیے تھے بس اسی ادا مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے حاصل کیا اچھا میں یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں ایک تو ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام عالم رضوان نے خود نبی کریم علیہ سلاۃ کی اتباع میں ان کی پیروی میں اسی طریقے کے لباس اپنا حضرت علامہ ظاہبی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا واقع. ان کے لیے بیان کیا کہ وہ بھی سفید لباس استعمال فرمایا کرتے اچھا سفید لباس جو ہے نا یہ سفید جو ہے ایک روحانی آسودگی کا بھی رنگ ہے واقع. رنگوں کے اپنے ایک اثرات ہوتے بلکل. ہیں تو سفید رنگ جو ہے یہ صفائی کا رنگ ہے نظافت کا رنگ ہے پاکیزگی کا رنگ ہے اور یہ یک رنگی کا رنگ ہے یعنی ایک ہوتی ہے نا دو رنگی یا دو بلکن. بلکن. اس کے برس سفید رنگ جو ہے وہ یک رنگی کئی علامت ہے تو اس لیے بھی اسے پسند کیا گیا اچھا ہمارے سرو پہ دعوت اسلامی والے جو امیر علیہ سنت کی محبت میں گنبد خزرے کی محبت میں پر سبز امامہ سجاتے ہیں تو سبز امامہ ایک تو سب سے بڑا تو یہی کہ نبی کریم علیہ صلاحت السلام کے ہر سے نسبت ہے کہ گمبد خضرہ جو ہے اسے کہتے ہیں گنبد خزرہ اس لیے کہ وہ سبز ہے پسندیدہ رنگ بھی ہے پسندیدہ رنگ بھی نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام نے سبز امامہ بھی زیب تنگ کیا ہے اور فرشتوں کا بھی امامہ ایک جنگ میں سبز رہا ہے تو یہ سا... اولین جو اکرام علی مردوان تھے جی وہ بھی سبز امامہ شریف بھی جی جی تھے تو ایک تو یہ چیز ہے اب یہ تو ہو گیا مدنی لباس اور یہ مدنی لباس جو ہے سنتوں کے قریب ترین لباس ہے سنتوں کا آئینہ دار لباس ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کنڈیشن ایسی ہیں کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر سنت کے مطابق لباس بنتا ہے وہ لباس بھی یقیناً سنت کے مطابق ہے اسی طریقے سے رنگوں کے رنگوں مختلف رنگ بھی جو ہیں وہ سنت سے بہرحال ثابت ہے تو اگر کوئی وہ استعمال کرتا اس میں بھی حرج نہیں اب یہ تو بات ہوئی سنت کی اب ایک چیز یہ ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے تو شریعت نے ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص لباس کو جائز قرار دیا ہے بلکہ شریعت اسلامیہ نے کچھ اصول و ضوابط عطا فرما دی ہے اس دائرے میں جو بھی لباس آئے گا اب وہ جائز ہوتا چلا جائے گا اس کا پہننا درست ہے اور جو وہ پہنتا ہے اس کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھائیں گے اس پہ تان نہیں کریں گے لیکن جو اس دائرے سے باہر لباس نکلے گا جس سے ستر پوشی نہیں ہو رہی جس سے جسم کی اعضا یا جسم کی صاف جو ہے وہ چھپ نہیں رہی بلکہ اور نمایاں ہو رہی ہے یا ان کی حیت ان کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے تو ایسے لباس کو شریعت اسلامیہ نے دین اسلام کی تعلیمات نے منع فرمایا ہے تو ان سے ہمیں رکنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں لباس کی بھی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے لباس اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت ہمیں لباس کی سنتوں اور آداد کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنتوں کے قریب ترین بلکہ سنتوں کو آئینہ دار لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے آمد. ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے جو حقیقتاً ہماری ستر پوشی کرے جس سے ہمارے جسم کی رنگت نہ جھلکے جس سے جسم ظاہر نہ ہو جس سے جسم کی ساخت ظاہر نہ ہو اللہ رب العزت عمل کی توفیق تعہ فرمائے لباس اللہ زجل کی نعمت ہے اگر ہمیں دستیاب ہے ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ ز وجل کا شکر باجا لائیں بالخصوص نیا لباس جب پہنے جب بالخصوص اللہ رب العزت کا شکر باجا لائیں اس وقت ان لوگوں کو بھی یاد کریں کہ جن کو اچھا عمدہ لباس پہننے کے لیے میسر نہیں ہے اللہ نے چاہا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا آخری آخری پہ آخری آخری لائن لیتے ہیں آخری آخری بات مبلغزین سے کرتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں عدنان بے آخری حت الم کوشش یہ کی جائے کہ لباس وہ استعمال کیا جائے جو شریعت کو محمود ہے جو لباس کا تقاضا ہے کہ سطر بھی چھپے اور اگر زینت جائز طور پر جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے ایسی زینت ہے تو وہ بھی محمود ہے کہ یا بنی آدم خزو زینت اکمدہ کلی مسجد ہر نماز کے وقت محمد بندہ محمد جو ہے وہ اپنی زینت کو اختیار کرے اگر مطلب میں اچھا لباس پہننا چاہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہو کہ میں وہ اچھا لباس پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں سے موجود ہوں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ انتہائی معاملت کو بڑھاؤں گا میں آپ سے سوال है. کرنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ اگلا سوال خالد بھائی سے کروں گا کہ لوگ جو ہیں وہ ویسے تو بڑے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں لیکن مساجد میں جب جاتے ہیں تو اتنا عمدہ لباس نہیں پہنتے آپ نے جو ہے وہ آئے کریمہ تلاوت کر دی کچھ وضاحت خالد بھائی آپ کر دیں ایک منٹ ہمارے پاس پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لئے لباس پہنا جائے ایک بات تو یہ دوسرا ایک حدیث مبارکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی شرح ارشاد فرمائی گئی یعنی دنیا کی حرام زینتوں سے بچتا ہے اور حلال زینتوں میں پھنستا نہیں پھر ارشاد فرمایا خیال رہے کہ دنیا کی زینت وہ ہے جو دنیا کے لیے کی جائے لہذا عید کے دن اچھا لباس جمعہ کا غسل و خوشبو خورمہ وغیرہ لگانا اور اسی طرح حضور علیہ صاحب السلام کے دربار میں جب حاضری ہو اس وقت عمدہ لباس پہننا یا اس کے علاوہ جتنے نیک اور حمد کے کام ہیں حصول برکت کے اچھے کام ہیں ان کے لیے اچھے لباس کو پہننا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے